ہے. کہ تعلیمی ادارے غیر جانبدار گا. میری گل سمجھ رہے ہو میں تعلیمی ادارے کی ہوں نے لوگ یہ سمجھتے نے تعلیمی ادارے غیر جانبدار کی مطلب یہ भाई बाबा जे स्कूल यूधि का है तो उन्हें यूधि थोड़ा बनाना है उन्हें सिर्फ तलीम ही देनी जे ईसाई तो उन्हें ईसाई थोड़ा बनाना है वह गलत मकसद कोई नहीं बस एक कौमे रोशनी फैलानी है बस तालीम देनी है मकसद فائد نقصان ہو دا مقصد نہیں ہوا بھابی بس ایک شعور پیدا کرنے تعلیم دینا ہے دا تعلیمی ادارے دا مقصد اور تعلیمی ادارے بنانے والے دا مقصد صرف شعور دینا ہوسے گمراہ کرنا کافر کرنا بئیمان کرنا بدکار کرنا یہ مقصد نہیں لوکا کا دینا لہذا ہندو ہے کوئی غلط مقصد نہیں اپنے تعلیمی ادارے بنانے تو اگر سکھ بھی کوئی لہٰذا اس تعلیم جہی ایسا شعبہ کہ اس شعبے دے اندر جڑا بندہ بھی کام کرنا چاہے نا دا کوئی غلط مقصد نہیں ہونا صرف شعور پھیلانا ہونا ہے لہذا جی مرضی سکول مر جاؤ بچے پا دے انہیں دے دینا لگا جاؤ یہ دیں نہیں بائی میں چاہتہائی حماقت اور جہالت واقعے دلاف تجربے دے خلاف مشاہدے خلاف اللہ رب العالمی خال کے میں میں اس سے دسنا چاہنا کوئی ادارہ جد کو کائم ہے تو ادارہ قائم کرنے والا جو فکر جو فکر اور ارادے رکھ سارے فکر تے ارادے جڑے جہاں مقاصد ہوں وہ اپنے ادارے دے درد پورے ہے اور ادارے دے اندر درد ان رکھد ہے ادارہ او دی, او دی افکار ادع نظریات دا کا آکاش ہے خالق کائنات نے کائنات دا ادارہ قائم فرمایا تو خالق بغیر جانب داری تو نہیں انہیں کائنات بنا کے جو مقصد سی مرضی سی جو پسند سی انہیں سافظ ظاہر فرما دیتا بما خلط الجنا والے بدون میں نے جن انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کسی اور کی عبادت کی میں اجازت نہیں دے سمجھ نہیں آئی تھی میں قرآن پاگی یا اللہ تعالیٰ تُسائن گال سمجھ اللہ تعالیٰ کسی نبی رسول یہ پیغام دے کے بھیجے کہ تُو جا کے میری مخلوق نو آخ اللہ تعالی تہن بنایا رسک روسی درشا دیں جو مرضی کر لو ایک نبی تو ایسا ثابت کروانا اپنی مرضی کر لیا کرو کوئی گل نہیں ہے کوئی ان نبی کوئی اللہ تعالیٰ نے پیغام آیا یہ دسو سے غیر جانبدار نہیں رہا انہیں جانبداری کی تھی کائنات بنا کے تو دسد میں صرف اپنے بنا شیتان نجازت میں نہیں دینی کہ تھی شیطان کی پیروکاری کر لو تو اس ذات پاک نے کائنات بنا کے کائنات کا جو مقصد ہے اس مقصد نعدے جہ اس مقصد تو وعدے ہے کہ وہ مقصد صرف اس ذات پاک نے اپنی اطاعت فرما برداری کرانی ہے کسی اجازت نہیں کیا ہوں مقابل شیطان غیر جانبدار ہو گئے اللہ تعالی جانبدار باطل کا شاید لینا حق نہیں باطل دا پاسا نہیں لک نہ باطل دے چلن کی اجازت نہیں حق دے چلن کی جی خیر جانبدار نے کوئی مقاصد نہیں دے کوئی سوچ نظریہ نہیں جن کو پورا کرنے کا دا پتری داڑا بنا پیا <laughs> <laughs> ایمان دسو فیکٹری نے گجے پارٹی دیا فیکٹری پیپل پارٹی والے نے فیکٹری شیطان خان پارٹی والے نے فیکٹری سچی دسیا جی کیا وہ فیکٹری آزاد رہن دیں اپنے ووٹر بنا بندے نیپل پارٹی آلک تو رکھی کھڑا اپنا جناب سمجھ نہیں آئی جی तो भाई जो इदारा कायम करने आस्म का इदारा हो कयम करने आजरियात और अवकार और सोचा हम अपने इदारे दे अंदर उयम रखद उन्ते जोर दन्दा और अपने इदारे जरिए लोग अपने अवकार और नजरियात निवायत दंदा لہذا اگر ادارہ امام احمد رضا قائم کرے گا او دا مقصد ہونا سونی بنا اگر ادارہ قائم کرے گا او دا مقصد ہونا تعلیمی ادارے سب تعلیم کری آج لاکھ نو برباد کر جو. مراد بے وقوف قوم ای سوچا کہ نفس تو آزاد کون ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی پسند نہیں کرنا اپنی تعریف اللہ تعالیٰ کائنات تاریف کرے نہو ہو کے وہ اپنی تعریف پسند ہے مخلوق تاریف یا کوئی کام کر کے اللہ تعالیٰ خاطر نہیں کرتا جنت بڑائی تو مطلب اللہ تباہ رکھو سارا کتابیں لکھا اللہ تعالیٰ کرنا خرد نہیں रेह रखे जी अल्लाह तला किसी गर्ज काम नहीं कर मतलब गर्ज ने ऐसा फायदा गर्ज उस फायदे ना आले नाप पहुंचे अल्लाह तबारक हुआ तला कोई काम भी अपने फायदा अगर अपने फायदे करे का मतलब है फिर तो मोहताज मोहताज तो है कौन नहीं کوئی نہیںال مخلوق دے آتے تو آتے ضرور کر مخلوق نو سگا جنکھ بنا سو مخلوق نو جگہ دن نہ ادھر نہ لیکن اس ضرور ہے کہ آپ کا مقصد نہیں نا عبادت پیدا کیا یہ نہیں کہنا میری عبادت مد جناج نہیں لیکن یار میرا دعوی ہے، او ثابت ہو گیا نا جا میں خیال کرنا اور رکھنا کہ جناب فلانے نے ادارہ قائم کیتا ہے جو وہ ہے جو ہے وہ کچھ نہیں بنانا چاہتا وہ آس شہر حاصل کر دنیا میں ایسی بے وقوفی ہے ایسی حماقت اور جہالت ہے جس دا ثبوت کہنا پہ کو نہیں مل سکتا لہذا جب یہ دعوی سابت ہوا تو ثابت ہو گیا ہوں کہ اگر ہندو سکول بنا وہ اپنا مقصد سکھ بنا وہ اپنا مقصد بھابی بنا مقصد شیع بنا یوسائی جا مقصد ضرور ہے کیونکہ سکولی ادارے سارے یوٹیم کردہ اس واسطے ان مخصوص اخراج مقاصد نے لہٰذا کوئی ادارہ دا غیر جانبدار نہیں اونا اور دیتا او جی جدو گل کی پی جائے جی پہ اگریز عیسائی بنا سن فلانری جی. سکول جی سن سر وہ مشنری سکول سا سن مشنری سکولس بنا سن ہوں تو سکول مشنری تھوڑے نے ہوں تو مسلمانوں کے ہاتھ چان گ وضاحت کر پاگل کا پتر ہو سکے جہاں آخر جی اس لیے مشنری سن ہوا مشن تو اس پیشن جی دا مشن نہیں تو چلا کے सिर्फ गल उस कुत्ते पोत्र दे दो, दो फिकने सिकरा सी ईसाई बना ईसाई बचे फड़ो इन्हों का मजहब बदल के अपना मजहब दो ये है ईसाई बनाने का मकसद एक कमिशन है काफर बना मजहब जावे ही भावे ना जावे सकूल दो तिर तरह खोले پہلا سی مشنری اس طرح عیسائی دا مقصد سی. اس کتر دے پتر جدو کہ یار عیسائی جی مقصد رکھنا تے میرے مزہ کشش کوئی نہیں صداقت کوئی نہیں حقانیت کوئی نہیں میرے کو سمجھے لہذا ان کرو مشن یہ چڈو دوسرا مشن کہ آپ نے غلام بڑا جڑا پچھلے جمعہ مزاج کیجیے اپنی غلام بڑھاؤ تو اپنی حکومت نہ کل چلو کا پھر بڑھا لو کسے مذہب میں جاوے تو بامے نہ مرتا دو جائے اسلام سے نکل جائے چاہے کسی مذہب میں آئے یا نہ آئے ایک مشن تھا کہ نکال کر اسلام سے اپنے مذہب میں لاؤ دوسرا مشن تھا اسلام سے نکالو چاہے کسی مذہب میں آئے یا تیل گوارا کیوں بھائی دو یہاں دونوں چا چاہا لگتا اسلام سے نکلنا مرتا تو ہو جانا मुनाफिक हो जाना कलमा पड़ी रखना जहाल मुना हां समझ जिट्टा काफिर जिन्हू कहना उस वे आख्या है जिसल आख चिट्टा अपने मजहब का इस्लाम वाले का नाम छदगा مذہب شروعات منافک آخیا منافق ہمیشہ ہے, ہے, جی ہے؟, ہے؟, ہے؟ ہوں تر تھر ہے پرانے پاک نے سزا زیادہ رکھی اللہ رسول دا دشمن زیادہ دا ہے قوم دا دشمن زیادہ دا ہے موزی کو نہیں ہوں اور منافک کی نشانی جہاں منافک سکولی گلام ہے اگریزا شاید میں لیا نفو کافر نہیں آ کے منافک اگلے دن کی چوہیا پر بات دو قسم کے چوہے ہوں ابھی چوہیاں جہاں جمیدارا کرتا رہا ہو تجربے تھر ایک, ایک ہوں سیدی فرمایا خوڈ مارتا تھلے وہ بوجا چوہا تھلے توڑنا سوکھا ہوں پیچھو خوڈ پانی خوٹنے खुट चो बलो खुड बेवकूफ हों नाम उराद काफिर होंगे फलना समझदा भी लंबी मारा मेनू के पढ़ना। एह। एह पता नहीं पिछले को सा कर लौका दूसरा लंथ जरा कजला हों کچھ پتا نہیں جی آند سمو پرانا پنگر بیٹھا ہے ہاں پڑھنا سوکھا ہوں پانی سو تنگ ہو کے بچارا باہر آ جاؤ دوسرا جہاں ہوں رام جوا تلاک چوا سکولی چوہ آکو جاگولی کرتوت ہوں دیکھو چالا ویخ اس نے او کی کردہ ہے فٹ زمین شروع کرے گا یہ ہوں بولے بولی چن لا وٹا جی بنے گا, گا بنے تو ہر بنا ہمیشہ ہوں اچا ادھر پائے گا جت ادھر ویخ گا پانی فٹے گا اس پاس پیچھو انہیں آخنا تٹے جنہیں مرضی پا ادھر پہنچنے نی وہ بننے وٹ دیکھ مہنڈ کر فرماند نے نام مراد کی سفت ہوتی ہے وہ جڑا ہوتا نا وہ بدھو چوا خڈا جی مارے گا نا زیادہ تو ایک دوسرے خے سرخ ایک دجے رلا دے گا پانی جب پاؤ گے ایک سوراخ لگا جاتا پھر بھی فنی چنا سوکھا ہوتا یہ نام مراد کی کرتا ہے ہر خوڈ کا سوراخ وکر وقت بھی ایک پاسے پانی پاؤ پاسے نہ پہنچے तीसरी ए चाल खुड लम्मी मार्मी लगे जाओ लगे जाओ लगे जाओ कि ध्यान भी नहीं जाना ना, जाओ सिर कई तजर्बेकार जट हैदरा साहब व्या चूहे न फटा ओन पता होंगे भी एड उ होनी उची थान लगता है नीवी वाल उची थां लगद دوسرا چوہا ہے نا یہ قسم ہوتی ہے کجلا جی نلکیے چاہتے نے تلے تک نہ نہیں آیا وہ جہاں چوہا ہے نا عربی اچھ عربی اچھ عربی زبان او دی خد نو او Allah, اللہ چل کے جا رب حکیم ہوں کجلے چوہے نہ بنیا مناف اللہ ہو گیا. نافقا نافقا او. تو منافق. لفظ نہ رل گیا گئی. مناسبت ہو گئی منافک نو تا منافق آخ دے, دے منافک لانتی بڑا کیوں بچہ ہر پاسو نکل دے دور نظر رکھنے والا بندہ اللہ د فکیر ہوں ویکو توجہ دیا حج تیرے روزہ تیرے نماز وسلم ادمیا پیچھے پہ پڑھ جائے چل نہیں سمجھ لگی <quin French> ہو سگ پیری بری حضرت ہی بنیا کنجر جی لمبیا خوڈا نے کیبھی کا احمق قوم اللہ بے تو بغیر آج منافق نہیں لبیچے نہیں حضرت فراست المنظر نور اللہ فرمایا مومن کی فراست سے بچوں بچو وہ اللہ کے نور سے سبحان اللہ اللہ بچے تو سگہ سنٹر اسلامیہ سکول غزالی کالج لوشی سارے منافع کجلے چوئے دے پی لکھا گزالی قرآن خدا دا نشانی اخیر کی پدرت صاحب کی پچھانا کا منافق پچھنی ہے نہ بن کوئی ماند. ماند. دلی دلی دل. جی. اللہ اوکھڑی کھاڑی واگ کام پہ اگر آپ کمال ہو گئی اتنا برا سبق ہے؟ اچھا برا سبق کوئی نہیں تو برا معاشرہ کیوں نسل ہزار تبدیلیاں نے جیڑی پی دیکھے کتوں سجنا موٹی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک جڑی فرمایا، تو پچھاڑو قرآن حضور نے فرمایا نے خلی فال یا دوست بنا کنجرا جی این سری جی وجہ اللہ ہاؤسنگ یہ منافقین لوگ او نے دی کیونکہ مسجد نہ مسجد پیسہ لگا کڑا تیرے جا کے رارا کے آکھے گا جنت جی لائیے ہاتھ جنت جا پر <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ملا اب سب تو بیا تک چنے نہیں چنے والا پلاج نہ پکانا <ملا> کتنے <ملا> سونا یہ بننے کجر بیٹھا جناب سر کدی بیٹھا سوچ نہیں سکنا بھی کٹھے ملا کھے منافق کٹے ہو कि पगे अल मदीना, मदीना मदीना तो मदीना, मदीना मदी मदीना मदी तू किफ होना माशाला फलाने साहब जी हर साल हर जिम्र बंदे करोचे यारे मुनाफिक لیکن میں لفز بنیا خوڈ لبنی بہت مشکل ہے لیکن جیڑا رب نے دسیا نکلے باہر یہ ککا چوہا پڑھتے سن منافکا نو ہمیشہ बंदे बंदे दुश्मन बंदे दुश्मन लगे दुश्मन दो आज़ा। आज़ा। आज़ा। नहीं। नहीं। नहीं। यार नार कर बेली, बेली क्यास कर फरमाय संगी नगी तो समझ ला जिदा संगी हम ईमान नो मो रोजाना ہوٹل ہاں مار گئے چاہ پی ات میری گل نہیں سمجھا <tos> <tos> <tos> <tos> جا بندہ جو ہار وی جی بوجھے دی فوٹو رکھے یا نسیبو لال دی رکھے. اور کوئی فوڈو ہونا جا دل ہی نہیں کوئی نہیں رکھی پی گل نہیں سمجھ یا پھر مجبوری مجبوری نہیں اپنے آپ رکھی پھر اپنے <laughs> ممکن ایک بند پینٹ شرٹ ساری وجہ قطع ماں چوت انگریز دی بنا اساں آخر دل رسول نہ دا کام ہونا شرے کا نہیں بے شک अगला आखे मेरा बेली आखे सा फलो इन मिन हुए पक्की गलाना बना इू का महाना बनता है पक्की गल मिन قرآن جائے قرآن جائے اگر کوئی میں قرآن حدیسا نو من حدیسا نپیا جائے اگر کوئی آخر بندہ پولیو جیتمن کرنا میں پیڑھ جنو مرضی جی تصا طور تبھی کی سمجھو میں شری طور پر تبھی مہلک انسان دلیل اول میں قرآن اعتماد روک دے یہ پلانے کرنے کی سی صحیح خدمت کر رہے نے مانتے جانے تمام رازی روک فتح شریف فتح اور کتابی کو بیٹھے علاج کرا بیٹھے تو دن بدن دن امام کمزور ہند جی ان جی او کیا جی. رسول میں <t Bam> مارا میں خلاف لکھن وکا روکی مناسب کتنے تک مشہور لے جانی ہے کہ پچ مامے جوڑی راضی بارہ میری بچاؤ جناب میں جناب شرن ہم سمجھنا بولے انسان سمجھنا تبھی طور پہ انسان ہلاکت بربادی ہے وہ جدو جی کیوں میں جی؟ جی جی اپنے آپ دوست بچاؤ کرتے ہیں کہ پورے ملک سارے فری ہو گئے پولیو تو صرف تینکان پاکستان افغانستان نائجیری خرچ کرتے ہیں لیا اپنا بچاؤ کجلے رہے دا آخری خوڈ بیچے ہوں اپنے حساب کر نہیں جی ہوں اتنے تے ورگے جڑے باس جناب جرا سارے بیمار جی ساریا ہٹ نے کدو انکار میں گئی ٹی بی ہو گئی شوگر ہو گئی فلانی ہزار ڈینگی بالکل بالکل ساری بولیو موٹیا موٹیا جراثیم بماریاں جیڑی جنہ نو لگی آج ہمیشہ لندن امریکہ <laughs> سانز او جانے چاہیے جیڑی سرحد جنوب یہ پار بندہ لگے مریض سارے کروڑا روپئے کٹے گیا باندر باندر گردا پایا ایمان دار وہ سند باقی بھی باندر مست مست متولی سی چکر آگے پودی ہے جیجے ہوں میری ملنا آیا میں کھا ملتا میرے ماں بابو ہو عبر ماحول متبر ہی نا کی اگل کا ٹوٹتا جب توڑ بات جی اے کیا بادشاہ میں چوری سا میری اتو پیسے کلانے لوگ گزارا رکھا یہ نہیں بھی جناب مانڈا مانڈا پا لیے نہ فضل جناب میں گیا تو مسیت والے کھڑ دینا میں ادھر تکریر چڑھا دیتی تکرین لوگوں کو میں فسا لیا روپیے چو پچو فسائی چڑا سی کمیٹی والے ہوں کمیٹی <laughs> کمے بندے بھی ادھر تقریر چند فسن جناب لگی رہی میں دعوت چکھا لیں جنگ جے گرم کم نہیں کردی سرد ماشاء اللہ نوازنا کدی ہا مول جلو کالے پانی دیا سزاو جسلے ویکیا کہ کام اٹھتے ہیں مسلمان اور ہو لڑنے پھر انہیں آخیا جی شمس العلماء ماں کے خطاب دینا شروع کر دیا ادھر نو سر ادھر شم سلولا ماں لقب کہ فلانا تھنوی انگل وہ پھر جلد گلے بولہ ہوں انگل اونگل لگ جائیں سر چلو ماشاء اللہ ہوں کہ لے کے پہ آتا شم سلولا شمس العلماء شمس ماں مطلب آدھا ہے اولا ماں لقب دے کا میں اقبال نے سر کا خطاب رہنے جس مقصد آتے مقصد تو آتے تو کہ خطاب گی جنہیں چر سن کئی نو بعد بھی نصیب ہوگی فکیر سوفیاں فضلا خیرآبادی سن ماڑی منتقی مشہور سی ربا کتاب جناب رح گیا شمسلولا ماں پی فٹے پہ لا پھر شمسلولا ماں کتاب ہوا کر خواجہ اللہ بخش رضی اللہ اللہ تعالیت لیکن کئی جڑے نے شرف بھی وی شمس نہ بے مانا تو سابت پیا کرنے کا کتاب سے جب بدل گیا پہلا ہال ہوئے اللہ ایک اقبال ہے جب مطلب بڑے بڑے جناب نا میں کیا جناب دسو بھی کی وجہ کیوں جانتے علاج آستے کیوں سدے جانے کی گل مسا دیں لیکن سر دعوت کرنا چاہتا خیر گھر کے مطلب کہ بھائی باندر گردے فلانی شاید جا کے نے تبدیل علاج <Bels2> سارے بماریاں آخر کی اچھا میں ہر گھر پہ لے سفی آجی شفی والی گل جب وہ نہیں مر گیا لیکن بعد گلاشا مخصوص نہیں کہ میں میں میں میں غیرت کر لیے تگڑ مت پولیو جراثیم تُن بھی کر لو توسی بھی بننا ارا نہ لگن دجرا نو تو سی ایتیم بکارت پر اکھلے جو سان ساریاں لائی جان ساتھی ہے تو بولیوں نہیں اندر جان داتے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں تو بند کر دور تو بچے راہ بچے بغیر خبر نہیں ماں چاہیے بگرتیجلے سمجھ نہیں آئی جی تو سجنا گلو ٹر گیا دو باپی وہ بھی ملازم سن اس محکمے کہندے جی ماشاءاللہ اسی باپ آویں گے وہ تو پان ڈاکٹر وہ وڈا ڈاکٹر سنا تو او، او اسی جی فر آویں گے ماشاءاللہ سڈا دل بڑا مطمئن ہوا اس کوئی سجا فرید فرمانس ہر ایک رانی خان مشکن لوگ لڑن جو گل سے آ جاؤ اگے دو تے اہدر بیٹھے گلو سارا جگ کٹا کر لو نہ لاٹو نہ لمیا کی تو آٹے جی وہ لان تیو لوہے چلا سکنے اور سلا ساڈے دا تے ہوم چل چلتا تو سجنا قرآن کے حدیث تو جو پتا تو دوست ہے بزرگ فرما دے نا ہر شاید بندہ لکا سکتا ہے دوست نہیں لکا سکتا وہ تو سامنے لانتی جننے ہیں دوست حکومت چلان دا کم دے رہے نے ماقوم نے غلام نے بس یہ پچھان کر لو نہ شردالی کالج لکھیا فلانا سکول لکھیا فلانی اکیڈمی لکھی آ بیٹا مولوی صاحب آخر جی ماشاءاللہ فلانی اکیڈمی میں اسلامی دی اکیڈمی, دی. اکیڈمی دی مدرسے اندر مسلمان دی. بڑا دی. بہت دی. ادھر ہرشا رلی ہے ادھر ہرشا کی ونڈ ہوں ات استاد رلیا کتاب رلی گستاخی رلی گزیرتی رلی سارا کچھ رلیہ ہر شہری اتنے استاد کی بعد عمل نہیں ہو سکتا اسلام کے مدرسے بڑی شرط اس مغالک دار نے ہم اپنی حکومت چلانے کے لیے ایک جتھا تیار کرنا چاہتے ہیں وہ دی حکومت نہیں مومن اللہ رسول کی حکومت دا وفادار ہے باقی ہر حکومت دفدار سے مخالف خل کے خدا حکم خدا, حکم خدا ہمارا یہ نعرہ ہے خل کے خدا اللہ تو حکم اللہ iba